الصلاة والسلام السلہ تو السلام علی قیا نبی اللّام يا نور اللہ نبئی سنت الف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علی ولی وسلم نیت المن خیرمن عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں رضا الہی کے لیے حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا مدنی چرن کے ناظرین بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیں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 بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے آل. ماشا اللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر تعداد میں ہماری امجدی کابینات یعنی زمزم نگر حیدرآباد آدم گوٹری اطراف کے چند ایک شہر ہیں جن سے ماشاءاللہ اللہ یہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول تین دن کے لیے امیر اہل سنت کے ساتھ جشن ولادت کی خوشیاں منانے آئے ہیں ان شاء اللہ ہو سکتا ہے کہ چاند بھی بابا کے ساتھ ہی دیکھ لیں ہم تو. تو یہ حدیث ہم نے سنی درود پاک کی فضیلت کی اب اس حوالے سے بڑی پیاری بات توجہ سے سماج فرمائیں کہ حضرت سیدنا علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شفاعت اور مختلف بھلائیوں کا زیادہ حقدار وہ ہوگا جو دنیا میں درود کی کسرت کرے گا کیونکہ درود کی کثرت درود شریف کی کثرت کرنا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے عقیدے میں پختگی نیت اچھی اور محبت سچی ہے اور جس میں یہ ساری خسلتیں ہوں تو وہی قرب کا زیادہ حقدار ہے جبکہ مفسر شہیر حکیم المد مفتی احمد یار خان اور رحمت اللہ تعالی نے اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ قیامت میں سب سے زیادہ آرام میں وہ ہوگا جو حضور علیہ سلاۃ السلام کے ساتھ رہے اور حضور علی سلاسلام کی ہمراہی یعنی ساتھ ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ درود شریف کی کسرت ہے اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے اور اس یعنی درود پاک کی کثرت کرنے سے بزم جنت, جنت کے دولہ نصیب دولا ہوتے ہم ہم ہیں اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اے کاش محل میں جگاؤ ملی ہو جگا تو چونکہ تربیتی اشرما بھی ہے یہاں سیکھنے کے لیے آئے توحفے لینے کے لیے آئے مسجد کے پاس آئے نا تحفے لینے کے لیے آئے نا تو اگر تحفہ قبول فرمائے کہ بارمی والے آکاش صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ آ رہا ہے تو چلے درود شریف پڑھنے میں سستی ہوتی تھی آج سے شروع کر دیتے کم از کم بارہ سو والے آقا کی محبت میں کم از کم بارہ سو مرتبہ دروے پاک پڑھا کریں گے ان شام اور ان تین دنوں میں اگر آپ چاہیں گے نا دیکھیں بیان کے دوران یہ پڑھنا کہ توجہ سے بیان سنیں تو ایسا بہت سا ٹائم ملتا ہے سنتیں پڑھیں گے تو فرض تک وقفہ ملتا ہے صلی اللہ علیہ محمد یہ درود پاک ہے اور اس درود پاک کی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ جو اس طرح درود پڑتا ہے اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود شریف ہے والسلام علی کا یا رسول اللہ یہ بھی درود شریف ہے تو مختلف درود پاک ہیں تو جو آپ کو آسان اور درست پڑھنا آتا ہے اس کا وظیفہ بنا لیں انشاءاللہ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 آٹھ سو باسٹھ صفحات پر مشتمل ایک کتاب ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ پڑھنی چاہیے بڑی پیاری کتاب ہے اس کتاب میں بارمی والے آکا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین بچپن با حیا جوانی آپ کی ہجرت آپ کے غزوات آپ کے معجزات اور بہت کچھ ہے اس کے صفحہ نمبر تین سو پچیس پر ایک بڑا پیارا واقعہ نکل ہے کہ حضرت سین جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر فاقے تھے اور فاقوں کے سبب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم اقدس پر میں نے پتھر بندھا ہوا دیکھا میرا دل بھرایا اور میں سرکار علی سلاۃ وسلام سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ سے صبر نہیں ہوا کیا گھر میں کچھ کھانا ہے انہوں نے کہا کہ گھر میں ایک سا یعنی تقریباً چار کلو جو کے سوا کچھ بھی نہیں ہوں میں نے کہا تم جلدی سے اس جو پیس کر گند لو پھر میں نے اپنے گھر کا پلا ہوا ایک بکری کا بچہ زباہ کیا اس کی بوٹیاں بنائی اور زوجہ سے کہا کہ جلد از جلد گوشت اور روٹیاں تیار کر لو میں سرکار علیہ سلاد و سلام کو بلا کر لاتا ہوں تو چلتے وقت زوجہ نے کہا کہ دیکھنا یاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صرف چند اصحاب لے کر آنا گھر میں کھانا بہت کم ہے کہیں مجھے رسوا مت کر دینا حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے خندک پر آ کر آہستگی سے عرض کی آقا ایک سا آٹے کی روٹیاں اور ایک بکری کے بچے کا گوشت میں نے گھر میں تیار کروایا ہے آپ صرف چند اشخاص کے ساتھ چل کر تناول فرما لیں تو یہ سن کر حضور علی سلاد السلام نے فرمایا کہ اے خندق والو جابر نے دعوت تام دی ہے لہذا سب لوگ ان کے گھر پر چل کے کھانا کھا لیں پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں روٹیاں مت پکوانا چنانچہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گندھے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعاب دہن ڈال دیا پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہانڈی چولے سے نہ اتاری جائے جب روٹیاں پک گئیں تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہانڈی سے گوشت نکال نکال کر دینا شروع کیا ایک ہزار صحابہ کرام علی مردوان نے آسودہ ہو کر کھانا کھا لیا مگر گوندا ہوا آٹا جتنا پہلا تھا اتنا ہی رہ گیا اور ہانڈی چولے پہ بدستور جوش مارتی رہی ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنی ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنی تم نے تو چ ابھی صا محمد <تصفح> اب یہ شیر اعلیٰ حضرت کا ہے سبحان اللہ یہ مائر رضا ہے نا اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل اور اس کے دکھ درد کا علاج آپ کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے آپ نے چلتے پھرتے مردے یعنی کفر و شر کے باعث مردوں سے بھی بدتر تھے انہیں بھی ایمان کی روح عطا فرما کر زندہ فرما دیا ہے سرکار کی آمد آکا کی آمد مختار کی آمد سردار کی آمد سالار کی آمد آقار کی آمد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ ان کے لعاب مبارک تھوک مبارک میں اللہ تعالیٰ نے کیسی برکت رکھی ہے کہ آٹا جو چند آدمیوں کے لیے بمشکل ہوت، کافی ہوتا اور وہ سالن جو اتنے آدمیوں کو بھی بمشکل کفایت کرتا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لواب اقدس ڈالنے کی برکت سے ہزار آدمیوں کو ایسا کافی ہوا کہ سب کے سب سیر ہو کر آپ نے تناول فرمایا ہے تو موجزے کی تعریف یہ موجزہ جو ہم سنتے ہیں اس کی تعریف علامہ امام جلال الدین سجوتی شافعی رحمت اللہ تعالی لے فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک موجزے سے مراد ہر وہ خارق عادت امر یعنی خلاف عادت کام جو نبوت کے دعوے دار کی سچائی پر دلالت کرنے والا ہو اور عبد المصطفیٰ آدمی رحمت اللہ تعالی لے ارشاد فرماتے ہیں کہ موجزہ چونکہ نبی کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے ایک خداوندی نشان ہوا کرتا ہے اس لیے معجزے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خلاف عادت ہو اور نظر آنے والی علت اور اسباب اور عادت جاریہ آدات جاریہ کے بالکل ہی خلاف ہو ورنہ کفار اس کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں یہ تو فلاں سبب سے ہوا اور ایسا تو ہمیشہ آدت ہوا کرتا ہے تو اس بنا پر موجزے کے لیے لازمی شرط ہے بلکہ معجزہ کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اسباب عادیہ اور آدات جاریہ کے خلاف ہو تو میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین نبی پاک علیہ سلاۃ السلام کی سیرت میں ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے بے شمار موجزات کا ظہور ہوا تو سرکار علیہ السلاۃ السلام یہ اللہ کے پیارے حبیب ہیں اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب حبیب نبیب کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور ایسے اوصاف جمیلہ سے نوازا ہے جن کا کما حق بیان ہم جیسوں کے لیے ممکن نہیں ہے قرآن مجید میں ہے پارہ پانچ سورہ نسا آیت نمبر اسی میں من الرسول فقط اطاع اللہ ترجمہ کنزلی مان جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا اور پارا سترہ سورہ انبیاء آیت نمبر ایک سو سات میں ارشاد فرمایا وما ارسل کا اللہ رحمت اللہ اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے پارا چھبیس سورہ فتح آیت نمبر آٹھ میں ارشاد فرمایا انا ارسنا کا شاہدوں بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا اور ایک اور مقام پر سورہ دہا آیت نمبر پانچ پارا نمبر تیس والا کا ربو کا فتر کہ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کس قدر بلند ہے سیدہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اے محبوب اگر تم نہ ہوتے تو میں جنت پیدا نہ کرتا اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا پیدا نہ کرتا سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے بالا او آلہ ہمارا نبی سب سے, او نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے بالا او وہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دو قدولا تو ایسے بلند و بالا مرتبہ عظمت پر فائز ہونے والے کون ہمارے آتا ہمارے نبی ہم غریبوں کے دل کو چین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت قربت اور صحبت بابرکت ایسی عظیم ترین سعادت نعمت اور عبادت ہے جس کے لیے صحابہ کرام علی اردوان بہت مشتاق رہتے تھے رخ مصطفیٰ کی زیارت ہو اے سرکار کی کا دیدار ہو کرنا ہو تو اس رخ مصطفیٰ کی زیارت کے توفید صحابہ کرام علی امردوان کو کیسی عظمت نصیب ہوئی کہ رب تعالی نے انہیں اپنی رضا کا مجدہ ان الفاظ میں سنایا رضی اللہ عنہم و ردو ان ترجمۂ کنزل ایمان کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صاحبہ سبحان اللہ انہیں بہترین لوگ اور ہدایت کے ستارے قرار دیا گیا چناچے ارشاد ہوا خبردار میرے صحابہ تم سب میں بہترین ہیں ان کی عزت کرو اور فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے ان میں سے جس کے پیچھے جلو گے راہ پاؤ گے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں صحابہ کرام علی ملدوان یہ آقا سے کیسی محبت کرتے تھے سبحان اللہ تف غور کیجئے آج سنتوں پر عمل کرنا ہم پر دشوار ہوتا ہے اے داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے جماؤں پہن لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے یا جو مدری مال میں آتے جاتے بھی ہیں تو کہیں دعوت میں چلے گئے تو اس وقت سنتوں کا خیال نہیں رہتا یا ویسے تو عام طور پر ملنے میں سلام دعا کرتے گھر میں جاتے آتے السلام علیکم کہنا چاہیے نہیں کہتے اسی طرح بہت ساری باتیں جو لوگوں سے شرما کر ہم چھوڑ دیتے ہیں سبحان اللہ صابلم ردوان کا عشق کیسا تھا حضرت سینا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں سرکار علیہ سلاۃ السلام سے کمال درجے کی محبت رکھتے تھے ایک روز بڑے غمگین اور رنجیدہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریاف فرمائے کہ آج تمہارا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے عرض <سلام> کی نہ مجھے کوئی بیماری ہے نہ درد ہے سوائے اس کے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہوتے تو انتہا درجے کی وحشت و پریشانی ہوتی ہے یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں پھر جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح دیدار پا سکوں گا آپ تو انبیاء کرام کے ساتھ اعلیٰ مقام میں ہوں گے اور اللہ عز و جل نے اپنے کرم سے مجھے جنت دے بھی دی تو آپ کے مقام علی تک رسائی کا اس پر آئے کریمہ نازل ہوئی سبحان اللہ وسول الله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 یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں تو انہیں تسکین دی گئی کہ منزلوں میں فرق کے باوجود فرما برداروں کو باریابی اور مائیت کی نعمت سے سرفراز کیا جائے گا تو آج جو دنیا میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں احکامات پر عمل کرتے ہیں نماز کی پابندی کرتے ہیں روزوں کی پابندی کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں دوسروں کو پڑھاتے ہیں نیک کام کرتے ہیں دوسروں کو ترغیب دلاتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھتے ہیں دوسروں کو سکھاتے ہیں انشاءاللہ اللہ جنت میں بھی آقا کا قرب نصیب ہوگا انشاءاللہ ہر وات جہاں سے کہ انہیں دے خصو میں ہر وات جہاں سے کہ انہیں دے خصو میں جنت میں مجھے جگا پیار ری خدا دے جنت میں مجھے ایسی سی جگا پیار ریخا دے علیہ حبیب صلی اللہ تعالی محمد حضرت سیدنا ابو بو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں میں بھوک کی وجہ سے اپنا پیٹ زمین پر رکھتا اور بھوک کے سبب پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جس سے لوگ باہر جاتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میرا چہرہ دیکھ کر میری حالت سمجھ گئے فرمایا ابو ہرا میں نے اس کی لبائی فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ تو میرے میں پیچھے پیچھے چل دیا جب مدینے کے تاجور محبوب داور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ گر ہوئے تو اجازت لے کر میں بھی اندر داخل ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے میں دودھ دیکھا تو فرمائے یہ دودھ کہاں سے آیا ہے تو اہل خانہ نے عرض کی کہ فلاں صحابی یا صحابیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیتن بھیجا ہے فرمایا ابو ہریرا میں نے اس کی لبائی سرکار علیہ سلاد وسلام نے فرمایا کہ جا کر اہل صفا کو بلا لاؤ حضرت سعید نہ ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل صفحہ اسلام کے مہمان ہیں نہ ان کو گھر بار سے رغبت نہ مال و دولت سے نہ وہ کسی شخص سے سہارا لیتے ہیں جب محبوب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کا مال آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال ان اسحاب صفحہ کی طرف بھیج دیتے اور خود ان میں سے کچھ نہ لیتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ ول وسلم کے پاس کوئی ہدیہ آتا تو سرکار علیہ سلاۃ وسلام ان کے پاس بھیجتے اس میں سے خود بھی استعمال فرماتے اور ان کو بھی شریک فرماتے اب یہاں غور کریں کہ ابو حرانہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات گرا گزری اور دل میں خیال آیا کہ اتنے تھوڑے سے دودھ میں نیلے صفا کا کیا بنے گا میں اس کا زیادہ مستحق تھا دودھ چند گوٹ پیتا کچھ قوت حاصل ہو جاتی جب اصحاب صفا آ جائیں گے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ہی فرمائیں گے کہ ابو ہریرا سب کو دودھ پلاؤ اب جب سب کو جس جو سب کو پلاتا ہے تو ادب یہ کہ خود آخر میں پیے یعنی پانی جب پلانا ہو نا کسی کو جب عموماً پانی پلاؤ تو فرماتے ہیں کہ پہلے سب کو پلائے پھر خود پیئے اب ابو ہریرا کہتے ہیں دودھ تھوڑا سا تھا اہل صفحا کو بلا لاؤ تو میں یہی سوچنے لگا کہ مجھے ہی کہا جائے گا کہ سب کو پلاؤں اب جب سب کو پلاؤں گا تو میرے لیے تو بچے گا ہی نہیں تو اس صورت میں بہت مشکل ہے کہ دودھ کے چند گھوٹ مجھے میسر ہوں لیکن اللہ اللہجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر چارہ نہ تھا میں اسحاب صفہ کے پاس گیا ان کو بلا لایا وہ آئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت طلب کی سرکار علی السلاۃ وسلام نے اجازت عطا فرمائی وہ گھر میں حاضر ہو کر بیٹھ گئے میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم علی نے فرمایا ابو حریرا میں نے ہس کی لباح فرمایا پیالہ پکڑو ان کو دودھ پلاؤ نہ ابو حریرا رضی اللہ تعالی فرماتے میں نے پیالہ پکڑا میں وہ پیالہ ایک شخص کو دیتا وہ سیر ہو کر دودھ پیتا پھر پیالہ مجھے لوٹا دیتا ہتھی کہ پلاتا پلاتا سرکار علیہ سلا تو تک پہنچا تمام لوگ سیر ہو چکے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لے کر اپنے دستے اقدس پر رکھا میری طرف دیکھ کر مسکرائے فرمایا ابو حرا میں نے ارس کی لبیک فرمایا اب میں اور تم باقی رہ گئے ارض کی آقا آپ نے سچ فرمایا بیٹھا فرمایا بیٹھو اور پیو میں بیٹھا اور دودھ پینے لگا سرکار علیہ سلاد و نے فرمایا پیو میں نے پیا مسلسل فرماتے رہے پیو حتیٰ کہ میں نے اس کی نہیں کسب ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوث فرمایا آپ مزید گنجائش نہیں ہے فرمایا مجھے دکھاؤ میں نے پیالہ پیش کر دیا نبی پاک علیہ سلاۃ السلام نے اللہ کی حمد بیان کی بسم اللہ پڑی اور باقی دودھ نوش فرما لیا والحمدللہ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے کہ تمام یعنی ستر اہل صفح مل کر بھی دودھ کا ایک پیالہ پورا نہ کر سکے میرے آقا اعلی حضرت عظیم المرتبت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ کیوں جناب اب ہریرا کیوں جناب اے بو ہریرا تھا وہ کیسا جام شیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا سلوح الحبیب صلی اللہ تعالی علا محمد تو یہ عظیم الشان موجزات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی سے ظاہر ہوا تو اس میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک اور خیر خواہی کرنے کا درس ملتا ہے یہ جو بعدوں کا دعوتوں میں بھی جاتے ہیں نا تو میں کھا لوں ابھی ڈش آئے گی جہاں دعوتوں میں منظر دیکھا جاتا ہے بالکل اس طرح دعوت میں ہمارا بدقسمتی سے شرکت ہوتی ہے کہ جیسے میں سب کھا جاؤں اور کوئی نہ کھائے کوئی اگر دعوت میں ڈش آ گئی تو سارے آلو چھلکا لیں گے ساری بوٹیاں کھینچ لیں گے کہ بس میں کھا جاؤں پلیٹ میں جتنا بھرنا ہے بھر لیتے ساری یعنی عجیب و غریب ہمارا حال ہوتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا مسلمان بھائیوں کی خیر خائی میں بھوکا نہیں لے جاؤں گا انشاءاللہ اس مسلمان بھائی کا دل خوش ہوگا انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی تو دعوت اسلامی میں یہ منظر نظر آتے ہیں الحمدللہ جب یہاں اس طرح کے تربیتی اجتماع میں آتے ہیں تو چونکہ یہاں ماشاءاللہ لنگر رضویہ کا اہتمام ہوتا ہے آشیقان رسول کی خیرخوائی کی جاتی ہے ان کے ساتھ کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے تو یہ تربیت سکھائی جاتی ہے کھانا کھانا کیسے ہے دعائیں پڑنی ہے برتن صاف کرنے ہیں دسترخوان صاف رکھنا ہے اس طرح کے تمام معاملات سیکھنے چاہیے کیا آج کل بدقسمتی سے یہ, یہ ہرس یہ لالچ بہت, بہت بڑھ گئی بہت بڑھ گئی کہ اگر کسی کو کچھ دے دوں تو میرے نہ میرا مال کم ہو جائے گا ایسا نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور اسی کے ساتھ ایک اور بات وہ یہ کہ جو چیز مل بیٹھ کر کھائی جائے یہ بڑی اہم بات ہے جو بدقسمتی سے گھروں میں اس کا منظر اب کب نظر آتا ہے کہ جو چیز مل بیٹھ کر کھائی جائے اس میں برکت ہو جاتی ہے نیز اس میں دوسروں کی دل جوئی کا سامان بھی ہے اور یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے مگر افسوس ہمارے گھروں میں محاذ سستی کے سبب سستی کے سبب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے کی ترکیب نہیں کرتے حالانکہ مل بیٹھ کر کھانا کھانے سے نہ صرف ایک دوسرے میں باہمی محبت اور انسیت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اس طریقے سے کھانا کھانے میں برکت ہو جاتی ہے یہ بہت اہم بات ہے اور برکت کیوں نہ ہو کہ یہ عظیم نسخہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا چنانچہ مروی ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالی نے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم ہم کھاتے ہم کھاتے لیکن سیر نہیں ہوتے فرمایا اکٹھے ہو کر کھاتے ہو یا الگ الگ کی الگ الگ فرمایا جمع ہو کر کھاؤ اللہ زوجل کا نام لو تمہارے لیے اسی میں برکت رکھی گئی ہے تو اے دعوت اسلامی کی اس تربیت اجتماع میں شامل اس طرح بھائیوں اگر ہم چاہتے ہیں برکت اور ظاہر ہے برکت چاہیے تو گھر میں بھی جاؤں جاؤ جا ممکن ہو مل کر کھائیں اور زیر نصیب جس طرح آج تربیت اجتماع میں سکھایا جائے گا کہ جناب دعا پڑنی ہے یا واجدوں کی سدائے بلند کرنی ہے ذکر وسکار بھی کرتے رہنا ہے کھانا کھانے کے بعد کی دعا بھی پڑھنی ہے تو انشاءاللہ اس طرح کا ایک اگر مدنی ماحول گھر میں بنائیں گے تو اس کی برکتیں ملیں گی بلکہ اس طرح نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی کہ گھر درس یہ بھی دینے کا امیر علیہ سنت کی طرف سے مدنی پھول ہے کہ گھر میں درس دیا جائے تو کہتے ہیں کہ جب ہم گھر میں جمع ہوتے ہیں کھانا کھانے کے وقت تو کھانا کھانے پر خان پر ہی پہلے ہمارا درد ہوتا ہے پھر ہم کھانا کھاتے ہیں اچھی بات ہے اس طرح سے ایک نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی ہو جائے گا اور انشاء اللہ ہمارے گھر میں برکت نصیب ہوگی ایک حدیث پاک میں ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ساتھ کھانا کھانے کی برکت سے ایک آدمی کی خوراک دو کو کفایت کرتی ہے اور دو کی خوراک چار کو اور اللہ زل کا ہاتھ جماعت پر ہے مل کر کھانا ہے مل کر کھائیں گے جو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی تو تمام اسے ہمیں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ گھر میں بھی سنت عام کریں گے انشاءاللہ اللہ خوب سنت عام کریں گے دین کا کام کریں گے اے کاش کہ ہم سب نیک ہو جائیں سنت عام کریں دین کا ہم کام کریں نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع یعنی بلند و بالا شان یہ ایسی ہے کہ جاندار تو جاندار بے جان چیزیں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع فرمان ہیں کیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے ایک آرابی سرکار علیہ صلاح وسلم کے پاس آیا پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی آرابی نے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے سرکار علیہ صلاح وسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا حیرت رنگیز طور پر وہ درخت فورن زمین چیڑتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر ہمارے پیارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور اس نے باواد بلند تین مرتبہ پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت واپس اپنی جگہ پر چلا گیا بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اس درخت نے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر السلام علیک رسول اللہ کہا اور عربی یعنی دیہاتی یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں یہ فرما کر سرکار علیہ صلاح وسلام نے خود کو سجدہ میں نے زرخ کو سڈا کو، عرابی کو سجدہ کرنے سے روک دیا اس نے آج کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے دست مبارک اور مقدس پاؤں کو بوسا دوں تو سرکار علیہ صلاح وسلام نے اس کو اجازت دی چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھ اور مبارک پاؤں کو والہانہ عقیدت سے چوم لیا تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چین کے ناظرین اس سے معلوم ہوا کہ درخت بھی ہمارے پیارے نبی کے تابع فرمان تھے اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے تھے اور نہ صرف یہ کہ آپ کے فرما بردار تھے بلکہ آپ کو جانتے بھی تھے جبھی تو اس درخت نے آپ کی نبوت کی گواہی دی تو ہمارے پیارے نبی آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان, کی ان کے حکم پر درخت بھی عمل کریں تو اے آشقان رسول ہم بھی تو ان کے امتی ہی ہیں۔ ہم امت ہی ہیں ہم بھی تو ان کی امتی ہی ہیں ہمارے پیارے نبی فرمائے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ہم نماز میں سستی کریں نہیں نماز میں سستی نہیں ہونی چاہیے جماعت میں سستی نہیں ہونی چاہیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا تو آقا علی سلاۃ وسلام یہ مبارک ارشاد ہم کو فرمائیں یہ مبارک بشارت ہمیں عطا فرمائیں تو آج اس تربیتی اجتماع کی اس پہلی نشست میں تمام عیسائی بھائی یہ نیت کر لیں آشقان رسول اپنے عظم کا اظہار کر لیں مدنی چیلنگ کے ناظرین بھی اگر آج تک نمازیں قضا ہوئی توبہ کر لیں اور عزم کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ آج سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ اس تربیتی اجتماع میں آکا کی جشن ولادت کا مبارک مہینہ آ رہا ہے تو ایسا زین بنا لیں کہ انشاءاللہ پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کروں گا انشاءاللہ شاء اللہ اداؤد کا مدنی ماحول تو الحمد مسجد بھرو تحریک یہ مسجدیں بھرنے کی دیری عطا فرماتا ہے ان اللہ ہم نہ صرف خود با جماعت نماز ادا کریں گے بلکہ دوسروں کو بھی نماز کے لیے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے انشاءاللہ آل آل پھر آل سرکار آل آل کی سنتیں سبحان اللہ شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے تو جب آشقہ نے رسول کی صحبتیں ملی تو ذہن بنا لے کہ انشاءاللہ اللہ میں نہ صرف علی علی سلاۃسلام کی سنتیں سیکھوں گا بلکہ دوسروں کو بھی سکھاؤں گا انشاءاللہ اس کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے فیضان سنت کا درس یہ اپنے ذمے لے لیں آپ کی مسجد میں اگر درس نہیں ہوتا ذہن بنا لیں گے انشاءاللہ ایک وقت میں درس دوں گا آپ کی مارکیٹ ہے دکان پر کچھ جمع ہوتے ہیں بیٹھ کر ایک وقت ان کے درمیان درس دے دیں آفس میں کہیں جمع ہیں وہاں دے دیں آپ اسکول پڑھتے ہیں اسکول میں کئی موقع ہوتے ہیں جی بی سائز کا پاکٹ سائز کا رسالہ جیب میں رکھ لیں پڑھ کے سنا دے دو صفحات مارکیٹ میں پڑھ کے سنا دے دوستوں میں بیٹھتے ہیں ادھر ادھر کی گب شپ کرتے ہیں انشاءاللہ سنتیں اللہ گے سکھائیں گے سکھائیں گے شاہے شاہ شاہ باپ کہ میں خوب سیکھ جا جس باپاؤ کہ میں خوب سی دینے والے یہ بہت بڑی تعداد ہے بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے جنہیں معذرت کے ساتھ درست طور پر نماز پڑھنا بھی نہیں آتی جی ہاں آپ کہیں گے میں پچیس سال سے نماز پڑھ رہا ہوں چالیس سال سے نماز پڑھ رہا ہوں تو کبھی کسی کو اپنی نماز سنا دیں آپ کو پریکٹیکل جب سکھاتے ہیں تو احساس ہوتا رہی اور اتنے سال سے میں نماز پڑھ رہا تھا میرا تو سجدہ ہی درست نہیں تھا سیکھنا پڑے گا اس کے لیے ماشاءاللہ اللہ فیضان مدینہ میں مختلف مقامات پر فیضان نماز کورس ہوتے ہیں صرف سات دن کا اب جہاں یہاں گئے ہمت کر جائیں یہیں رک جائیں یہیں رک جائیں تین دن تو ہے تربیتی اجتماع یہ اب سلسلہ تو بارہویں تک جاری رہے گا تو رک جائیں یہاں پر کہ میں انشاءاللہ جب یہاں آیا ہی ہوں تو انشاءاللہ اپنی نماز درست کر کے جاؤں گا جی ہاں ایسے کئی اس طرح آتے ہیں یہاں میں جو آتے بظاہر ایک دن کے لیے تین دن کے لیے لیکن عاشقان رسول کی صحبت پھر امیر سنت کی پیاری پیاری زیارت ان کی صحبت تو یہ الحمد للہ یوں سمجھنے کے مبلک بن کر واپس جاتے تو یہ عالمی مدنی مرکز سیلان مدینہ میں دوران تربیت نمازوں کا پریکٹیکل پھر فرض علوم سکھائے جاتے ہیں دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے اور علم سبحان اللہ یہ کتنی عظمت و فضیلت ہے اس کی کہ ہمارے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم, میں ہم سے نہیں مگر عالم اور طالب علم دین تو علم دین سیکھنے والے جو عاشقان رسول ہیں انہیں مبارک کہ تم سے سرکار بڑا پیار کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے عالم بن یا متعلم یا علمی گفتگو سننے والا یا علم سے محبت کرنے والا بن اور پانچواں یعنی علم اور عالم سے بغض رکھنے والا نہ بن کہ ہلاک ہو جائے گا تو بعض اوقات جو دینی ماحول کے قریب آتے ہیں تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے جو پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے اس کی حوصلہ افزائی کرے تو کئی ایسے ہوں گے جو آج آئے تو ننگے سر ہیں مگر ہو سکتا ہے جب جائیں تو سر پر سب سب, سب امامہ شریف ہو ہو سکتا ہے کئی ایسے ہوں گے جو بازار اپنی چہرے پر داڑھی نہیں سجاتے لیکن جب مرشد کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو انشاءاللہ اللہ یہ بھی نیت کریں گے اور اس طرح سنتیں سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے اپنے آپ کو راضی کریں بعض اوقات ہوتے ہیں دنیا کا علوم فنون سیکھتے ہیں نہیں سیکھا تو دین نہیں سیکھا نہیں سیکھا تو سنتیں نہیں سیکھی تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے اس مدنی ماحول میں آگئے گئے ان اس کی برکتیں ملیں گی اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ یہ علم دین دنیا میں عزت آخرت میں عظمت اور قبر میں راحت کا سبب ہے حضرت علامہ جلال الدین سیدی شافعی شروع صدور میں نقل کرتے ہیں حضرت سن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں سرکار علیہ السلاۃ السلام کا فرمانے آفیت نشان ہے جب کسی عالم کا انتقال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے علم کو اس کی قبر میں متشکل یعنی کوئی شکل عطا فرما دیتا ہے جو قیامت تک اسے سکون پہنچاتا ہے تو یہ علم دین حاصل کرنا ان شاء اللہ قبر اور آخرت میں بھی سروخروئی کا سبب بنے گا اور بعد اوقات بعد ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری باتیں جاننا چاہتے ہیں نہیں نہیں جانتے لیکن جیسے ہی وہ بات جانتے ہیں دل میں ایک بڑا سرور نصیب ہوتا ہے میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک شخص کی موٹر سائیکل یہ ایک لیٹر میں پینسٹھ سے ستر کلو چلتی تھی اچانک اس کی موٹر سائیکل کی ایوریج خراب ہو گئی اور وہ چالیس پینتالیس پر آ گئی دو تین میکنک کو بھی اس نے دکھایا لیکن معاملہ قابو میں نہ آیا پھر ایک میکنک نے بے بسی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ جو, جو فلا مارکیٹ میں جو ہے نا وہ ہمارا استاد ہے تم جاؤ اور اپنی موٹر سائیکل اس کو دکھاؤ چنانچہ وہ وہاں لے کر گیا اس نے جب ساری بات سنی تو اپنے چھوٹے کو آواز دی بھائی داؤ پیچکس لاؤ اب اس نے پیچکس سے کارپینٹر کھولا اور چھوٹے سے کہا کہ ذرا اس کو بف لگا کے لاؤ وہ بف لگا کر لایا پھر لگا دیا کہا کہ جا کر دیکھو تمہاری موٹر سائیکل صحیح ہو جائے گی تو کچھ پیسے دینے چاہے کہا نہیں چھوٹا سا کام میں اس کی تو کیا قیمت لینی جاؤ تو کہا کہ چند دنوں بعد میں نے نوٹ کیا تو میری موٹر سیکل کا گیا تو میں نے شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ کاربن آ گیا تھا کاربن آ گیا تھا تو کہا کہ صرف کاربن آ جانے سے اتنا اثر پڑا تو پھر سمجھانے والے نے کہا کہ جب کاربن آتا ہے تو ہماری موٹر سائیکل کا ایوریج خراب ہو جاتا ہے تو اگر برے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بری نظریں برا بولنا برا سننا یہ ناجانے جانے ہمارے دل پر کتنے کاربن لگے ہوئے ہیں تو اگر چند دن کے لیے فیضان مدینہ رک کر اس پہ بف لگائیں گے تو انشاءاللہ سب باتوں میں نظر نصیب ہو جائے گی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی انشاءاللہ جمعہ کی پہلی اذان ہوگی تو یہ پہلی اذان کا جواب دینا چاہیے دوسری اذان میں خاموش رہیں تو ازان کا جواب دیں ہر کلمے پر دو لاکھ نیکیاں ملتی ہیں اور ازان کا جواب دینا بہت آسان ہے وہ اس طرح کہ جو موزن کہے وہی دہرا آپ کی اذان کا جواب ہو جائے گا تو تیس لاکھ نیکیاں ملنے والی ہیں تو اٹینشن ہو جائے انشاءاللہ اللہ جواب دیں گے اور ثواب کمائیں گے انشاءاللہ